نبی سست نے جو ناظکوں کے نام پہ بتایا اور میرا نام تو نہیں ہے کیا جو ہے جنتی صحابی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو کو جنت نے خوشبری سنائی تھی اور بہت ساری خصوصیتیں ان جنتی صحابی ہوشر مبشرہ میں سے ہیں اور بھی خصیلت ان کو یاد کا کہ میرے اندر نفاذ آ جائے یہ الخوف جو ہے ایمان ہے انہوں نے کہا کہ آپ بتاؤ ان آخر جو نام سنت میں ذکر کیا میرا نام تو انہوں نے کہا کہ نہیں بتاؤں گا تو انہوں نے چلیم میں جو روڈ کر دیتا ہوں بتاؤ نام ہے یا نہیں درد نہیں کہ اس یہی حضرت حضرت کا بھی جو مان آتا ہے درد تو جب حضرت محمد اعظم کے اسرار میں انہوں نے کہا کہ آپ کا نام نہیں آپ کے بعد میں کسی کی زمانت نہیں کو اتمنا دوں گا اسے کیا نہ دوں گا اس سے ڈر اور غلط کہ ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے اور قرآن کی آیت میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیلام جب رکھا نے بالکل کیے دعا کی وہ گلی اللہ اللہ مشکور میرے اولاد کو بلک برسی سے بچانا مشکور میرے اولاد کو خود برسی سے بچانا علماء لکھتے ہیں عمل ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون گارنٹی دے سکتا ابراہیم سن ڈر گئے اپنے لیے اللہ کو پر اسی لیے اور ہمارے چیپٹر مانا ہے الخو پھر شر. شرک سے ڈرنا یہ نہیں کہ نہیں ہم نے وہ شفا سے, سے خرابیاں ڈرنا اگر ڈر ہوگا تو آدمی بچے گا اگر ڈر نہیں ہوگا تو آدمی بچ نہیں سکتا اسی لیے ڈرنا ضروری ہے ضروری ہے ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے مرکز کو دعا کی ہمارے دعا کا بھی کام عالم وہ اسلام بھی ہوا سے اللہ جان بجھ کر شرک کروں تیری براہ میں آتا ہوں اور انجانے میں دلدی سے شرک ہو جائے اللہ مجھ کو معاف کر دے یہ سب ڈر کا نتیجہ ہوتا ہے تو یہی مطلب ہے شادی کرنے کے لیے ایک لڑکی میں ہے لڑکے لڑکی لڑکا لڑکی لڑکی شادی دونوں کی ہوتی ہے شادی کرنے کے لیے ایک لڑکی میں کیا نالٹیز ہونا چاہیے اچھا وہ اور بھی سوال آتے ہیں اسلام میں سندر طریقے سے شادی کیسے سندر طریقے سے شادی کیسے ہونی چاہیے کیا گنگار کیا امال مقول ہوتا ہے سوال کیا لڑکوں کو شادی کرنے کے لیے ویل اسٹیبلش ہونا ضروری ہے جنا سے بچنے کے لیے سب شادی کے مسئلے دکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی لکھا ان کا مسئلہ آسان کر رہا تو ڈفرنٹ سوالات ہیں خلاصہ میں بتا دوں آپ کو شادی میں لڑکی پہلی چیز تو لڑکی میں کیا ہوگا جو سولوشن ہو آپ جانتے ہیں اس نے سمے بہن فرمایا سارا اچھے کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت اہم مماشا کا مسئلہ ہے شادی میں شادی کے لیے میں کیا دیکھنے شاید لوگ اس طرح دیتے ہیں اس میں کی شادی اور کی شادی اس کی خوبصورتی کو دیکھ ہے اس کے مال کی جاتی ہے اور اس کے خاندان کو دیکھ کر جاتی ہے اس کے دین کو کی جاتی ہے اور اچھی ہو تو تمہارے کامیابی ہو تو اس میں جو ہے چار چیزیں جو ہے شادیوں میں دیکھی جاتی ہے ہیں لڑکی کی خوبصورتی خوبصورت ہم خوبصورت بچہ خوبصورت دے گا سیٹر لے بہت پیسے اور اچھی خوبصورت خوبصورت بھی خوبصورتی خوبصورتی کیا فیچر شکشا مار چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے آنکھیں مارو سیدھی ڈھگی بنائے جیسے آنکھوں وہ خوبصورتی موغر دل کی خوبصورت زبان گندی ہے چلتا وہ خوبصورتی مغرب ہے وہ نہیں دیکھتے اللہ اپنی زبان گندی اسلام نہیں اللہ کرنے وہ سی زبانداری اور دیکھتا چلتا اس کے بعد شادی کے بارے شروع ہو جانا اس دل تو دل کی ہے وہ دیکھنے دل کی ہے جن کی گرمی ہے گھر کے ساتھ خطرنا ہے یہ خوبصورت ہے سب سے اچھا چیز تو زبان تو خوبصورتی دیکھ لیے مان لیتی شادی جاتی ہو سوٹی مان سسرے صاحب اچھے شائز یہ بھی شادی کے پیچا کسی کے خاندان والے ہونا ہو رات والے کو اچھا خاندان لینا ہوگا چھوٹے بڑے کو میرے چال اونچا یہ بھی چیز شادی کی ہوتی اس کو دیکھنے والے کم ہے تو اس کا ترجیح وہ ہے کیونکہ دینداری اصل خوبصورتی یہ چیز دیکھ کے شادی کرنا چاہیے اسلام نے بھی یہی کہا اوراری کو دے دو کیونکہ دین ہوگا تو وہ آپ کے ہاتھ ادا کرے شوہر شہر ہوا کریں دیندار دینداولی اس کے وقت سے جو بچے بچے پیدا ہوں گے ان کی صحیح تربیت کرے گی جس پر آپ نے گفتگو کی دیندار دینداوی آپ کی امی کو اپنی امی سے سات کا ہاتھ ہے کیا حدیث سے ثابت ہے کیا دینداری ہے دل. میرے شوہر کی اما ہے انہوں کے کر لیے خدمت کرتی خدمت کرتی تھی کیوں ہجر میں لگا جنت کی اور رشتے دار جانیاں جو پھر شوہر کے اندر کوئی غلط چیز ہے تو بتا دی اللہ سے کرو یہ چیز اچھی نہیں چھوڑ دو رات کو اٹھ کے تحجر کو نماز پڑھتی شوہر کو اٹھاتی اٹھ جی نہیں اٹھے تو پانی کے چھٹے مارو جی حدیث میں فرمایا اللہ نے فرمایا اور سمرت تھا جو رات کو رات میں اٹھے تحجب کی نماز پڑھے اپنی بیٹی کو اٹھائے اور نہ اٹھے تو پانی کے چھپے سنوڑا ہے اللہ رحمۃ اللہ سورت پر دعا کی نبی سر دونوں اللہ رحمۃ اللہ سورت پر جو رات میں ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے تعاج شوہر کو اٹھاتے ہیں اوپر ہے نہیں اٹھے تو پانی کے چھپے بڑھاتے یہ دیندار ہے نہیں یہ بیوٹیفل کرتی ہے کام دیندار یہ شکایت سکون اللہ تعالیٰ نے دوران میں جوڑوں کے بارے میں چیز پیار کی تھی سکون کی جگہ ہے بی پی سے شوہر کو سکون ملنا خوبصورتی سے سکون ملتا نہیں مانداری سے سکون ملتا گول پیسے لیکن لڑ گھر بحث کری تھوڑی دیر سے کیوں اور کیوں ریسیو ارے پریشان تھا دیجیے اور رسیو کرنا تھا معلوم ہے کس فیملی شرح ملاؤں میں معلوم آفس جانا ہے سوچ اللہ کی بندی کرتی ہےکر مالد کر سکتی ہے حرکت پریشان کر سکتی کو کلا ہے کیا ہوتا کیوں خالی سے رہے تو مواد شامل کر رہے ہیں سکول خراب ہو گئے اب آپ اس میں فون نہیں ریسیو پیدا پکا ہاتھ میں رکھنا چاہیے ڈکٹےٹرشپ جس کو شاید ہو. یہ ساری چیزیں آگے بڑھوں اس رچی سے ملے گا جو رچی ملتا سکون ملتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے حالات میں مصیبت میں جس کام رہا تھا پہلے نبی سسلم کا گھر میں داخل ہوئے اور میں زمین ہوں زمین ہوں والوں چھالوں والوں جسم کام رہا تھا خدی آ یہ پوچھا کہ کام رہے ہیں؟ آپ کیا ہوا باہر کیا معاملہ آیا کام میں کیا ہوا کچھ کچھ نہیں پوچھے دیندار ہوئے سنا دیے میں نے ربی سسل خرید کے بتا دی کہ یہاں تک کہ خوف جب بڑا ختم ہو گئی اس کے بعد پوچھا کیا ہوا جی نبی سسل کو بتایا اس کے بعد کیا بھی نوکل کے لے کے گئے پہلے کیا پورا یہ دیندار دیندار نہیں گھبرائے گھبرائے کیوں آ رہے پہلے گھبرا کیا سب مسئلے ہوتے دیندار نہیں رہے تو دین میں ماروں کو تو ایسا ہوتا تو یہ چیزیں جو ہے دینداری تاریخی دیکھتی ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے اسلام میں سنت طریقے سے شادی شادی کرنا کیسا ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایک کا انتخاب کیا جائے لڑکا فزیکل طور پر قابل ہو جاتے گا اور سکتا ہے جو بھی اسے ایسے ہے کھلانا پلانا پڑا کر سکتا ہے تو جانا لڑکی کے گھر میں جو ہے رشتہ پیش کرنا اگر وہ اوکے کر لیں تو پھر بات بک کی تعریف دے کرنا اور سم و ریاست تھوڑی سامنے اور لڑکی پر تو نہیں بھی ہو رہا پچیلی ہے پیسہ پر ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا شادی کا شادی کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہے ایشا و خبر لڑکی کے والد جو علی ہیں وہ شرط ہے کہ ہونا چاہے ادھر سے ادھر سے کو باہر سے جانے والے تو مسلمان گواہ جو ہے اس کی گواہی ہماری مشکل نہیں لکھا ہوا ایشا کو فبول میں نے دیا آپ نے قبول کیا جس لڑکی کے والد بولے پر تھا بولنے میں نے دیا وہ چاہے بولے ہوئے لکھے تھے یا خود لڑکی کے والد اسی کو بولے بھائی آپ میرے بچی کا نکاح پڑھا دیجیے سب اگر میسن میں ڈیٹیل میں ٹھیک ہے وہ اس میں ہوتا وہاں بیٹھے وہاں بیٹھے دیکھ کر رہے کیا اس کو میڈیا کے میڈیا کے اس کو مد نظر مہر کا تعین ہونے دے کے بہتر ہے بعد میں دینا جو ہے جائز ہے یہ تعین ہو لڑکے میں نے بول کر لیا نکاح اب مہر دے دینا آپ کو افزا دے کے پہلے دے دی جو آپ کی حیثیت کچھ بھی دیجیے ٹھیک ہے محرا سونا لگ دینا پراپرٹی دینا لوگ سمجھیا ہے نہیں اپنی مرضی کو آپ کو اثر چیت اس کے بعد کیا ہو جائے میں تو اس کے بعد مریمت کرنا ہے ہے اسلامی شادی اس کے علاوہ کوئی نہیں اس کے علاوہ سب باہر جائے چیز ہے اسلامی شادی میں اتنی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے سی کو شادی کرنے کے لیے ویل اسٹیبلش ویل اسٹیبلش جو ہے کچھ بھی نہیں قابل ہو دون کھاؤ کے بیوی کو کھلاؤ وہ کھلا سکتا ہے اس کے پاس ہے یا اس کے ابا کے پاس ہے وہ مسئلہ کھا سکتا ہے ٹھیک ہے بیلچ اسٹیبلش ہونا وہ ڈگری حاصل کر لینا اس کے بعد شادی کو کراس کرنا پہلے چھوٹے بھی کے کی ہونا کیا پہلے بڑے بھائی ہونا پہلے ہونا پہلے بہن کی ہونا پھر سب جو ہے یہ لوگ نے بنائے ہوئے ہیں خلط ماحول کو سامنے ہیں ورنہ اسلام میں سوکرشی ہے لڑکا ہے قابل ہے شادی کرنے کے وہ شادی کر لے کر سکتا نہیں کر سکتا دروز رکھے روزہ جو اس کے لیے تقدیر کے متعلق مطلب دعا کے متعلق مطلب ایک وضاحت کی گئی ہے تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے تو کیا یہ بات بھی تقدیر میں, میں لکھی ہوئی تھی کہ یہ دعا کرے گا اور اس کی تقدیر بدل جائے گی جی ہاں تقدیر جو ہے دعاؤں سے بدلتی جانی اس کا مطلب وہی ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ رہے گا اس کے بعد وہ دعا کرے گا اللہ اس دعا کا قبول کر لے تو اس طرح معاملہ بدل جائے گا وہ مطلب وہ ساری کہ خود تقدیر دعا کے اندر یہ پورا ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے ایسا نہیں ہو مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا ایسی زندگی اس کی ہوگی پھر دعائیں کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اس کی حالت کو بدل دے گا یہ اس کا مطلب ہے جس شریض کو یہ بات بتائی گئی کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا نہ ہو سریش کا یہ کون سے لوگوں کی دعا حمول نہیں ہوتی لیکن صورتوں میں دوبارہ حبو نہیں ہوتی تفصیل تفصیل دونوں میں ہے اگر کوئی شوہر بیوی کے حق کو ادا کر رہا ہے اور بیوی کر رہی ہے اس میں آپ کا کیا ویو ہے ویو کیا ہے اسلام جو ہے وہ بتاتے جو ہے سواتے کیسے لوگوں کی قبول ہو رہی بہت بڑا مسئلہ یہ اللہ جا کر جنہوں نے سوال کیا ہے ہے حرام کمانے والوں high کی بہت بری ہوتی حرام کمائی ہری سائیکشن چھوٹ کی نئی سات لگ رہی بات یعنی دھرمائی ہے کہ سب اشب یا ان کو جدے کا سب یاد ہومر رسوام تو ان سیدھا ہوتا ہے سو نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے لانگ ڈرائیو یا لانگ جرنی سفر اس سفر کی وجہ سے اس کی حالت بدلی ہوئی خستہ حالت ہو گئی ہے کپڑے پہنے ہو ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں یعنی یہ کنڈیشن اس کی سفر لانگ زمانے کا پلینوں میں بھی حالت رہ جاتی ہے لمبا سفر ہوتا مدو یا کہیں مد گی اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف کہہ رہا ہے کس کی طرف اللہ آسمانی طرف کی کہ اللہ اوپر یا او ہے یا وہ مان رہا ہے یہ کنڈیشن دوسری ہے کچھ اور چیز کیا کھاتا حرام حرام کر رہی حرام کپڑے حرام کر رہی حرام کرنے سے کی اللہ کیسے اس کی دعا قبول نہیں دیتا اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ انسان کی دعا میں وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں جو قبولیت کے لیے ہیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے صحیح نئی ساری ہم جی بلو اجازت اس کو برانس مشکل میں ہو مصیبت میں نظر کرتا ہے سفر کی حالت ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور تیسری کنڈیشن یہ بھی ہے اس کے اندر کہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اگر اللہ سے نہیں مانگ رہا اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس سے مانگے میں اس کو دوں گا تو ذرا سب چیزیں ہیں لیکن رکاوٹ ہے کی دعا ہو کیا ہومائی سور بلتی یا دھوکہ دے کر یا حرام بزنس سے حرام کمائی پینا اوڑھنا بچھونا پرورش سب سے سب اللہ کیسے دعا کو مل جائے گا اس کا مطلب حرام کمائی وہ چیز ہے جس سے ہماری دعائیں بڑا بند اسی طریقے سے آدمی اس آدمی کی دعا اب نہیں ہوتی جو ہے دعا میں شرک اور اس کی دعا میں اس کی بھی دعا ہوئی ہوتی ایک آدمی شخص سے مانگ رہا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا یقین سے اللہ تر چاہے تو دیہ کرو اللہ تر چاہے تو دیکھ اللہ کو کوئی چیز ہو سکتی نہیں وہ شخص سے مانگ ہے شر جیسے شادی کی دعا نہیں ہوتی ہے تو بہت سے مان رہا ہے اچھا شرک سے کیا ہے جیسے اللہ یہ بول رہے ہیں پرنٹ کیا ہے کی آیت میں یہ ہے کہ شروع کے ساتھ سے بہو جی بول رہے ہیں تو دعا قبول نہیں بول اور اس کی کس کی شخص سے مانگ رہا ہے میں ہندیوں تم اللہ سے مانگو نہیں وہ شخص سے مانگ رہا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے نے منع کیا ہے غبل دل کی دعا آگے اللہ کو نہیں کر رہا آدمی مانگ رہا ہے دل کہیں اور ہے اس کا احمد کے حریج ہے علیہ اسلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے علیہ نے پہلے <laughs> <laughs> تو اللہ انہوں نے کہا ہے اللہ اس کا پہنا مرد ہے اللہ یہ مانگ رہا ہے تو اس کو دے دے اللہ ریکویسٹ کیا اللہ سے تو اپنا خاص نے وہی بھیجی کہا کہ موسر تو میں نہیں مانا یہ مانگ تو مجھ سے رہا ہے لیکن اس کا دل بھی کہاں لگا ہوا ہے قافل ہے خفلت تو نبی دوسرا علیہ اسلام نے اس وی کے آنے کے بعد اس کو بتایا کہ بھائی تم جو اللہ سے مانگ رہے ہو تو خفلت سے مانگ لو قافل دل سے مانگ رہے ہو تم دل لگا کر مانگ اللہ دیکھو اس نے پھر خفلت کو ترک کر دیا دل سے مانگو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر اس حدیث یہ بات مانگے اور پھر دل کے بارے میں قبلت خفلت سے جو مانگی جاتی ہے دعائیں یا قافل لوگوں کی مو کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اسی لیے غفلت چھوڑنا چاہیے یقین سے اللہ ایمان رکھنا اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور کیا لکھتے کن صورتوں میں دعا قبول نہیں ہوتی وہی ہے تبصیلات اس کے بعد شو اور بیوی بی کے بھی تھا نا اگر کوئی شو اور بیوی بی کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے اور بیوی بی ادا کر رہی ہے تو آپ کا کیا ویو ہے بھائی وہ شوہر کو سمجھائیں اللہ کا ڈر دلائے بیوی ہم شوہر دادی کروائے تو ان کو بتائیں <tiglesnificar> کہ اللہ یہاں ہی اللہ کا ڈر دلانا اکیلے میں بچوں کے سامنے نہیں مطلب شور ہے آپ بچوں کے سامنے باپ کو بولے تو وہاں ہل گئے مسئلہ آپ اکیلے کرتے ہوتے ہیں سونا سونا چلتا رہتا ہے اسلام کو بغیروں میں تو وہ جب بستر پہ ہو شوہر تو جب ذرا سنوچی طرح بلکہ پیار سے حکمت سے شوہر کی عزت اور احترام کے خیال رکھتے اچھے ہوئے الفاظ کو بتانا چاہیے کہ حقوق جو ادا نہیں کر رہے ہیں بی بیوی کی آپ شادی کر کے لائے اللہ کے فضل سے میں آپ کی بیوی بی بی بنی ہوں یہ میری خوش نصیب یہ بولنا یہ میری خوش نصیب ہے کہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں میں آپ کی بیوی بی بنی ہوں اللہ تعالیٰ نے جو اتنا مجھے دیا ہے میں کوشش کرتی ہوں پورا کہ آپ کی حقوق الگ ہو پورے کرتی ہوں کی خدمت میں آپ کی حقوق الگ ہے آپ ہی میرے شور ہے جیسے میں آپ کی خدمت کروں مجھے بھی ہوں میرے ایسے طبی مطابق اچھے انداز سے جو ہے بتائیں کہ نرمی سے حدیث میں یعنی سمجھا کیا کرنا ہے کسی بھی کام میں نرمی ہوتی تو وہ کام آگے بڑھنا آگے بڑھنا اور جہاں سختی ہوتی ہے تو کام پھر بنتا ہے اسی لیے جو میرے سکھاوٹ بتانے کے لیے نرمی ہے نیشیش کو بتانا کہ اللہ سے ڈریے اللہ سے بولنا ہے اللہ سے ڈر کو بڑا اچھا اللہ اللہ میں بیوی ہوں جو امید ہے کہ بھی میں ایک امید میں رہتی ادا کریں گے جو بھی اللہ کو ان شاء اللہ دیکھیں گے میں اور زیادہ اضافہ کروں گی براہد ہوتا ہے اتنا بچے پریشان کرتے رہتے آپ باہر رہتے وہ بھی دیکھتے پھر بھی کمی نہیں کرتے ہیں ویسے اس طریقے سے سمجھا اور دوسری چیز اللہ سے ہے کیا کرنا اللہ میرے دل کے دل کو گھیر دے مجھے گم کے دل میں ڈال میری محبت اور ایک سونا احترام احترم سے شرم بھر جاتا اتر مشیشی شرم بھرتا یہ دوسری پڑنے سے بھارت یہ ساری چیزیں ان اور شوہر کی جو پسندیدہ چیزیں کھانے پینے کی وغیرہ ہے ان ہے کیا الگ وہ اچھے سوال دوسرا بہت اچھا ہے ایک الگ سوال آیا کہ ہمارے یہاں عام آپ نے دیکھا کہ ایک میں لکھا ہے سوال ایک رواج ہے کہ لہرت القدل کے دن درس کا اہتمام کیا جاتا ہے جبکہ وہ مقبرت کی رات ہوتی ہے اور بہت قیمتی رات ہوتی ہے اسپیچ وغیرہ کا انتظام کرنا کہاں تک صحیح ہے سمجھا نا آپ سوال میں نے وہ آخری اشرے میں جو ہے شب قدر کی لاش اس میں جو تقریریں وغیرہ اس کے سوال جواب اس کا اور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آتے بزرگ آتے ہیں قیمتی راتیں ہیں اور ہزار مہینوں سے بہتر اس کی ایک رات ہوتی ہے اس کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں تلاش ہونا چاہیے مگر اسے لے کر فجر ہوئے فجر کا ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے درس دینا اب کی تفصیل اگر درس یا تقریریں لمبی ہو زیادہ بہت اس میں دیا جا رہا ہے اور وہ اس میں افادیت نہیں اور الٹا نقصان ہو ٹھیک ہے تو ایسی تقریریں نہیں ہونی چاہیے جو دو دو گھنٹے کی تیرے کیسی تقریریں گھنٹوں تقریب ہو رہی ہے پھر چائے نوش پوائی جا رہی ہے بنا پان چائے یا گا واج سب کی محفلیں ہیں تم لیکن اگر مختصر درس دیا جائے اور اس درس میں مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو لوگو اہمیت بتائیں کہ کیسے آتے اس میں کوئی درس نہیں کیوں کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کرتے خیال کرتے تھے خیال کر کے نصیحت کرتے تھے موقع کا خیال کر کے نبی سوشن نصیحت کروا میں ہم دیکھتے کر جیسے لوگ آئے موقع میں نبی سن گھر دیکھتے تھے وہاں پہ جب ضرورت پڑی کہ کھانا کھلانے کو بار ہے تو نبی سننے میں لوگوں کو کھانا کھلانے میں باہر اور راتوں میں سے سب سے اچھا سب سے اچھا عمل ایمان کے بعد کھانا کھلانا ہے موقع کا خیال کرنا ایک دائی کے لیے ضروری نہیں ہے تو یہ موقع کیا ہے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں عبادت کی طرف ہوتے ہیں اس لیے ورما نے کہا کہ ایسے وقت جو ہے گنیمس وقت آپ چھوڑ دیں گے تو لوگ چھوڑ راتیں چنتی لیکن اگر آپ تککیر کریں گے تھوڑا درس دیں گے تقریر کریں گے اور اس میں اہمیت بتائیں گے تو بہت اچھی چیزیں یہ ہے اس سے کیا ہوگا لوگ جو ہے خیر کا کام کریں گے ورنہ لوگ گھومتے پھرتے کر دیں گے آپ کرو یا نہیں کرو لیکن تقریر کا ایک فائدہ ہوگا آپ نے دیکھا اتنا بھی نرم نہیں ہے میں اسی لیے ورما نے اس کی اجازت دی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وقت ضائع کیا جا رہا ہے اسی میں پوری رات تقریبیں چار آلم اوٹ ہے ایک کے بعد ایک تقریر ہے ایک کے بعد ایک, ایک, ایک, ایک گھنٹہ ان کی تقریب وہ گھنٹہ ان کی تقریب چار گھنٹے پانچ گھنٹے چل رہے کیا ہے؟ لیکن ایک وقت ایک آلم کو بلا کر تقریب کی جائے اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بتائیں دین کی باتیں جذبہ ہے کوئی دین کی بات قرآن جیس کی اچھی بات بتا دیں تاکہ یہ لوگ عمل کر سکے اس میں کوئی حرج نہیں ہے پلوانے اس اجازت دی ہے کوئی چاہیے اس کے بعد ایک اور اہم سوال ہے علم کس سے لینا چاہیے اور اہم سوال علم کس سے لینا چاہیے کماروں جیسے سارے سارے لینا چاہیے یا پھر چھوٹے کرنا دوسرے برواں سے سوال یہ انگلش سے لینا چاہیے اس کیونکہ آج کل بالکل زیادہ علم کی اہمیت کر دیتے ہیں اہمیت بتاتے ہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیے علم کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ علم کس سے حاصل کیا جائے تو علم علما سے حاصل کیا جائے بڑا خوش کیونکہ وہی زیادہ جانتے ہیں علماء کون ہے بن عباس اللہ اماتے ہیں عالم ابانی کون ہے اللہ والا عالم الناس صغار کی ربانی وہ ہوتا ہے اللہ عالم جو لوگوں کو بڑے بڑے مسئلے بتانے سے سکھانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلے سکھاتا ہے کے مسائل چھوٹے مسئلے اس کو کیسے کرنا نماز کیسے پڑھنا بڑے مسائل عالم کی مثال، عالم کی پہچان ربانی عبد اللہ رباس کی ترسی ہوئی ہے بڑے مسئلے بول رہے ہیں بڑے بڑے مسئلے ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے اسے وہ مسئلے دو چیزوں چھوٹے اس کی چیزوں پہ ٹوٹا ہے اس کا طریقہ کیا ہے طارف کے آداب کیا ہے نا اس کا طریقہ کیا ہے یہ چھوٹے مسئلے ہیں بڑے مسئلے جو ہے طلاق کے تجارت کے بڑے مسئلے ٹھیک ہے تو بڑے مسلوں سے پہلے پہلے چھوٹے سکھاتا پھر بڑے سکھاتا پہلے اس نے سلاحا سکھاتا جیسے چھوٹے بڑے ٹھیک ہے بھئی یہ روبیت کیا ہے عربیت کیا ہے توحید کیا ہے سکھاتے سکھاتے بڑے دوسرے سکھاتا یہ عالم البانی کی پہچان اور موجود ہے اچھا اور بڑے بڑے علامہ ان کو کالمان چھوٹے ایک بڑے علما چوٹی کے کو کہتے ہیں کہ شاہ اللہ سارے مغل ٹھیک ہے بڑے اور چھوٹے اوام تو کیا بڑے اور ماس سے لینا چھوٹے اور جاہد سے اور پاس علم ہے ان کے پاس علم کا سے آیا اس پر آیا ہمارے پاس پرابلم یہ ہے ہم کیا سمجھتے ہیں جو مشہور ہوتا ہے وہ سب سے وہاں مشہور تو کئی لوگ ہیں جاہل کو بھی مشہور کیا آپ کو جانتے ہیں مزہ تھوڑا پکا جاہر ہے لیکن فین تھوڑا نہیں بہت بڑا اسکول <سؤال> جاتا ہے لیکن دیکھو جا رہا کہاں سے بڑا اس کے نہ اس کے پاس علم ہے نہ اس کی دعوت پہ میں اس کے اندر جہالت ہے اس کی دعوت میں جہالت ہے اس کے اندر خود جہالت ہے اور اس کی دعوت میں بھی اس کی تقریر سب تو جہالت میں بھی حالت رکھتا ہوئے ایسی باتیں ایسی شہارت کی بات کرتا ہے شرک کی داری اس کو بھی لیکن مشہور ہے الفاف بھی شاعری شرک کا داری بنا الفات کی دعوت دینے والے ان کو بھی بہت سمجھتے ہیں وہ بات حق اور حق کو اللہ اللہ کا کلام اللہ کی مراد پر سمجھانے والے نبی رسول کا کلام حدیث رسول کا سمجھانے والے وہ کتاب سنت کی بات کرنے والا کار اللہ کال رسول ہمارے پاس کیا ہے جس کی سپیچ اچھی ہوتی ہے تقریر اچھی کرے اس کو بار نہیں سمجھ یا کوئی لوجیکلی باتیں بتائے ہر چیز کو لاجک ایک گھنٹے کی تقریر بتائے اس میں حدیثیں نہیں رہتی لاجکلی <تصفح> اس کو کیا ہاتھ بار ہے کیا اسکالر گھنٹے میں ادھر سے ادھر جوڑا ادھر سے آئے تین دس دن لوجیکل بھی ہے ان کا روز کھانے سے ٹوٹتا ان کا بوجھ کھانے سے ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا جلدی بولو بھائی پیٹ کتنا سنا ٹوٹتا نا لوچک کیا ہے لوچک ہے اور سے جو چھوٹ جاتے ہیں اس کی فضا کرنا ہے یا نہیں ہے بولیے بھائی نماز کی لاجک ایک سال کا ٹائم نیکسٹ ایئر آپ کو پھر ان شاء اللہ آپ ایسی بول میں تو ایک سال تو بول سکتے لوجک ہر چیز لوجک لوجک اللہ کی بات پہنچاؤ بات پہ کتاب کی روٹی میں بڑا بنا دیتا بڑے اچھے کو برا بنا دیتا برے اچھا بنا دیتا ہوں کی دنیا کے میڈیا جس کے آپ نے آپ کو معلوم ہوں جو میڈیا میں اب یہاں بیٹھے والا تھا کلکتہ میں سے what do you know about اباؤٹ ہم لکھنے معلوم میڈیا میں مشہور ہوئے دونوں سمجھ میں مشہور ہوئے میڈیا اس کے ہاتھ میں معلوم ہے اس کو بڑھاتا نا چھوٹا کرنا کیا ہے اولاما وہ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا الب علم سیکھنے سے ملتا ہے بکس پڑھنے سے نہیں علم اولاما سے لیا جائے گا کیونکہ نبی صلاح نے جس حریض شریف میں علم کے اٹھانے کی خبر دی ہے وہ سے ہے ریلیٹڈ کتابوں سے چلا جائے گا ہے حدیث کہ آئے مٹ جائیں گی حدیثیں پوری حدیث کی بکس سے پوری حدیثیں ڈیلیٹ ہو جائیں گی ہے ایسی حدیث کیا ہے حدیث حجت الوداع کے موقع پر حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ سر فرمائے اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا دے گا علم اٹھا دیا جائے گا ایسے رسولیں حدیث میں فرمائی حجت الباع کے موقع پر یہ بھی نام بدوا آ کے اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا تو کیسے اٹھا لیا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل علم ختم ہو جائیں گے تو العلم علم والے علماء ختم ہو جائیں گے وہ ہو جائے گی علم ان کے ساتھ جائے ہے اس کا مطلب کتابیں ہوں گی لیکن ان کتابوں کو سمجھنے والے حدیثوں کو آئے کو سمجھنے والے علما موت ہو جائے گی ایسے اللہ دنیا سے علم اٹھا لے گا اس کا مطلب علماء سے ہی علم لیا جائے گا اب کوئی بھی ہے تو کہاں سے پڑے بھائی کہاں سے اساتذہ پڑو آپ دیکھیے صحابہ ہیں شروع سے جب تھوڑا لے لیجیے آپ کیونکہ سوال بڑا اہم ہے موضوع موضوع. صحابہ نے علم حاصل کیا اچھا اس سے پہلے ہمارے نبی صلی ربی سسلم سب سے بڑے حال پوری دنیا میں علم لے کر آئے کہاں سے لے وہیں سے صحیح ہے نا؟ سے ملاسلام آ کے سکھایا صحابہ کے تھے یا صحابہ خود عالم گئے ہم کو عربی آتی مل گئے ہم سمجھتے گھر میں بیٹھ کے آیت سلیے سمجھ گئے اس کے بعد صحابہ کے استاد پیارے مسلم تابعین سید مسئلہ بہت سارے تابے انہوں نے کس سے لیا یہ دیکھیں نا وہ صاحب آپ طبی تاب نے کس سے لیا ان کے شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے یا خود بن گئے امام بخاری علماء کی مجلس میں یہاں ایک پہلے کی بات بتا دوں امام بخاری رحمۃ نے کیسے امام میں نے معلوم یا انہوں نے صحیح لکھی صحیح بخاری کی جس کے بارے میں علما نے کہا آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے توسی ہے وہ صحیح اس کو ملا دوں اس کتاب کو اور امیر المین اگر تحمی بن گئی امام مخالف کیسے اماحول میں استاد سے پیدا ہی اپنے استاد احاط بل راہے رحمت اللہ علیہ کے درشن تھے اس کے اصح بل راہ ہوئے رحمۃ اللہ علیہ تو درس میں ان کے استاد اسحاق رحمت اللہ یہ بولے لو جمعتم کتاباً اللہ علیہ اللہ. کتاب اگر تم نبی وسلم کی حدیثوں کو مختصر کسی کتاب میں جمع کرو تو یہ اچھا ہوگا ایک مشورہ دی تم تم میں سے کوئی یا تم نبی سسل کی صحیح تحالش کو صحیح اثر پہ اکٹھا کر کے ایک مختصر صحیح جامع کتاب لکھو اچھا ہوگا چما کروتے کتابی شہر امام بخاری رحمتہ فرماتے تو اللہ تو <سنی> سفید یہ میرے استاد کی بات امام <سنی> ساق رحمتہ کی بات میرے دل میں بیٹھ گئے میں صحیح بخاری کہ ایک جملہ استاد کا امام کی بخاری اور امام بخاری امام نہری رحمۃ اللہ نے شاہشہ شاہ کئی کتابیں ہم امام دہبے ہم وہ کیسے بن گئے اتنے کتابیں اتنے زیادہ کیسے لکھے ایک مرتبہ ان کے استاذ نے ان کو یہ بولا کہ تمہاری رائٹنگ محدتی کی رائٹنگ نے جیسی حد استاد کو شاہدوں کیا ہوتا تمہاری رائٹنگ محدثوں کی ہے یہ بات دل میں بیٹھ گئی لکھنا شروع کیے کتنی کتابیں امن دہرے کی جانچ کی یہ استادوں سے علم حاصل کرنے کا پڑتا ہے تربیت ہوئی تو علما وہ ہیں جنہوں نے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے جن کا استاد ہی نہیں کھا سلی مشہور ہو گئے مشہور شوہر سے کیا گیا اور آپ کہاں سے علم حاصل کیے بامبے بھائی ڈاکٹر ڈاکٹر ایسی ممدار میڈیکل سائنس کے پروکسپل کے یا جانا پڑتا کالج میڈیکل کالج جانا پروفیسروں سے سائنس پڑھنا سمجھنا دردا کو ہوتے کے دردوں کو کیسے بنانا صحیح ہے نا انجینئر ایسے کتنے لکھے میتھ فیزیکل کیمسٹری بایولجی کمپیوٹر کی بکس مانگا گھروں میں پڑھ لو جب آپ بغیر پڑھائے گئے استاد کے سائنس نہیں سمجھ سکتے قرآن کیسے گاڑا استاد حدیث کیسے لہذا یہ بات غلط ہے صحیح بات کیا, کیا غلط ہے کہ عورما کو چھوڑنا خود سمجھ میں نہیں نہیں عورت سے علم حاصل کر اب یہ اس کے بعد ایک چھوٹی غلط ہے لی جو لوگوں میں نہیں. بڑے بڑے علماء سے خالی حاصل کرنا ارے کلکتہ میں بولے میں بڑے آئے کوئی بھی نہیں ہے نہیں ختم کلکتہ والے نہیں حاصل جانا کامر بیٹھنا آنا کوئی دور بڑے یہ خاصی کیا ہے آپ کے پاس طالب علم ہے علم لیجیے اگر علم صحیح ہے تو वो शिर्ग और बजत नहीं फैला रहा है किताब और सुन का इल्म है उसने कालाब का इलम्स बैठर था देगा डॉक्टर सर्जन नहीं है कोई बाहर डॉक्टर लोग नहीं क्या बोलते सैदलिया फार्मेसी उसको भी थोड़ा कर अब काम चला रहे थोड़ी ऐसा तो उलमा बड़े अगर बड़े आलिम है कलता में बड़े आलिम को छोटे छोटे आलिम شہر میں کوئی بڑا عالم ہے آپ ان کو چھوڑ کے اسٹوڈنٹ سے ہے شہر میں ہے ہی نہیں طالب علموں سے علم کس نے کہا ہے ایک طالب علم ہے لیکن علم ہے انہیں, جتنا اس کا علم ہے وہ آپ کو پہنچا سکتا ہے اتنا علم آپ کو صحیح دے سکتا ہے آپ اسے علم آ سکتیجی مسئلہ کرتا ہوں تو یہ, چی. یہ ہے چیز یہ غلط فہمی نہیں بڑے علماء سے ہی رہنا بڑے علماء سے کیسا لیں گے آپ بتائیے زیادہ تو گزر جائے گی پوری زندگی اب یہاں جو ہے کلکتہ میں کوئی بھی نہیں ہے دلی میں کوئی بڑے عالم ہے بمبئی میں اب یہاں سے وہ آدمی جانا مسئلہ گھر ہوئے مسئلہ ہے بہت سارے کیسا کرو اب اب وہ بڑے عالم سے لینا گئے تھے میں تو نہیں لینا آ جانا بمبئی دلی اور وہاں سے نہیں چھوڑو ہم بولیں گے ہمارے پاس بڑے عالمی ہیں پیشہ سے لے کر ہمارے پاس بڑے عالم نہیں ہم کیا کرے آپ بولے بڑے عالم سے بڑے عالم تھے تو ہم دلی جا سکے نا بمبئی جا سکے ہم یہی تھے ہم جاہر علی سمجھ کیا مت کی اللہ کے پاس یہ جواب صحیح ہوگا اس سے کیا بچائیں گے ہم اللہ کی پکڑ سے جی بس جیسا چلیے فون بھی آ رہے ہیں گھر سے سوال جو ہے کیا آیا ہے اللہ پاک نے قرآن میں سورہ معاہدہ کی کوئی آنکھ کوٹ ہے انہوں نے سورہ معاہدہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ تو یہود انصارہ سے دو کیا دوستی کریں گے وہ انہی میں سے ہیں تو کئی مشکل سے کارنوں سے دوستی کریں گے دو انہی میں سے ہو جائیں وغیرہ تو اس کے بارے میں سوال ہو گیا کہ سعودی عرب آج کل جو ہے وہ امریکہ اور برٹین سے مل کر بتانے کیا مل مل کر دوستی کر رہا ہے اس کا کیا پتا نہیں کہ الفظور اسلام پھر واش وشم کر رہا ہے پتہ کے خلاف کچھ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اور کسی نے الفظانی کو کافر نہیں کہا ہے کیا بادشاہ کیا بادشاہ سلما کو فر نہیں کر رہے ہیں اس میں کافی کہا ہے تو یہ ایک سوال آیا ہے میں مناسب نہیں یہ سوال جائے گا تفصیل ہے اس میں تفصیل ہے جواب ایک دو منٹ میں جواب آپ کو دیا سکتا ہے کہ جو بھی ہے بعد میں ہم سراب کا نمبر لے لیں ہم آپ کو تفصیل سے جواب میرا میں پرسنل نمبر آپ کو واٹس ایپ کا نمبر یہاں کا نمبر آپ نمبر جنہوں نے سوال کیا اس بعد میں ان کو پرسنل جواب دوں گا اچھا ٹھیک ہے تفصیل ہے اسی اور یہ ضروری ہے جواب کو سمجھانا تاکہ جو ہے وہ سمجھے کر دیں آپ کو یہ بہت ضروری اس کا جو ہے جنوبی میں ساتھ ہے وہ اس سے رابطہ میرا نمبر لے لیں یہ لیکن جو ہے مسئلہ ختم ہو گیا کافی مسئلے اور دوسرے کام بھی ہے ہمیں اور سوچنا مجھے نکالنا بھی ہے لائٹ ہے میری صبح اگلی مارننگ تو انشاءاللہ شاء اللہ جنہوں نے سال کیا وہ میرا نمبر ضرور رابطہ لے لیں اور اس کے بعد بھی جو ہے آپ سے